اٹھارہ نومبر کو جو مناظرہ ہوا تھا صنعت پر ہمیں اعتراض تھا ہم نے یہ بتلایا تھا کہ یہ مہاربی جو آپ نے اس صنعت میں ذکر کیا ہے اس کا تعین کریں آپ نے تعین کے بارے میں کچھ کوشش کی لیکن بات ایسے نہ بنی تو ایک تو بات یہاں پر کہ آپ یہ دکھائیں گے محاربی کے اساتذہ میں کہ وہ داود بن ابھی ہند کا تذکرہ ہو ان کے اسات اساتذہ میں اساتذہ میں اور ہمارے ذمے آپ نے جو بات ڈالی تھی ابو قریب محمد بن علا جو شاگرد ہے محاربی کا ہم دکھائیں گے کہ یہ استاد ہے عبد الرحمان اور یا بن یالہ یہ جو بھی اس کے استاد ہیں ہم نے یہ تذکرہ دکھانا تھا آپ نے تذکرہ دکھانا تھا اس کے استاد کا داؤد بن ابھی ہند کا تو اس پر وہ کتاب اس وقت موجود نہیں تھی تو ایک تو یہاں بات چلے گی کہ آپ وہی تذکرہ دکھائیں گے اور ہم جو ہمارے ذمہ تھا ابو قرائب محمد بن علا کا وہ ہم دکھائیں گے اور دوسرا آپ نے ہم سے وہ توضی الکلام تھی اللہ قصری صاحب کی اس پر آپ نے ایک حوالہ پیش کیا تھا آپ نے کہا تھا یہ مخطوط ہے وہ عصری صاحب کے پاس موجود ہے مطبوع میں پتہ نہیں کون سی جلد ہے مخطوط کی پانچویں جلد ہے اور یہ سب کچھ کیسٹوں میں ریکارڈ ہے مقتوط کی پانچویں جلد ہے اور مطبوع کی پتہ نہیں کون سی جلد ہوگی تو وہ آپ منگوا کر دیں تو ہم نے الحمدللہ للہ کی جلد اس کا صفحہ فوٹو اسٹیٹ کروا کر منگوا لیا ہے اور وہ سند وہیں وہی موجود ہے جو آپ نے پیش کی تھی تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے اس پر پھر بات چلے گی اور اسی طریقے سے گفتگو ہوگی بڑے پیار اور محبت کے ساتھ کہ جو یہ روایت پیش ہوئی ہے اسی پر بحث ہوگی استاد دکھائیں گے آپ اور میں آپ دکھائیں گے مہاربی کا داود بن ابھی اور یہ جو مہاربی آتے ہیں ان کا تیسرا جو بھی آتا ہے وہ دکھاؤں گا اور جائیں گے تو صحیح ہے دوسری جو سنعت ہوگی اس میں بھی آپ نے ہی وہ صنعت پیش کرنی ہے ہم اس پر جڑا کریں گے اور آپ اس کا جواب دیں گے اسی پر بحث ہوگی جب یہ بحث ختم ہو جائے گی گفتگو کسی نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کے بارے میں کوئی نئی سنعت پیش کرنا چاہے تب پیش کریں یا کوئی اور روایت پیش کرنا چاہیں تب پیش کریں پھر اس پر گفتگو ہوگی اسی گفتگو کو چلائیں گے جو صنعت ایک دفعہ پیش کر دیں گے جو دلیل آپ ایک دفعہ پیش کر دیں گے اسی پر گفتگو چلائیں گے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہ دس منٹ اور پندرہ منٹ مختصفی ٹائم میں وہ 5 پانچ, پانچ مٹ کا رکھ لیں چار چار کا رکھ لیں یعنی آہستہ آہستہ کے لوگوں کو بھی پتا چلتا رہے اور معاملہ بھی صاف ہوتا رہے اس لیے میرے طرف سے جو گزارشات تھی وہ میں نے پیش کر دی آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ القرین قرآنِ پاک سے جو دلیل ہم نے پیش کی تھی اس دلیل کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانا کہ واقعتاً اس آیت کریمہ کا ماننا یہی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے اس کے لیے ہم نے تفصیر ابن جریر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت پیش کی تھی اس روایت کی سند کے اندر راوی محاربی تھا آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ اس محاربی کو متعین کریں یا باتوں باتوں میں آپ نے جو فرمایا ہے کہ یہ تعین آپ نہیں کر سکے یہ کچھ یہ آپ نے غلط کیا ہے ہم نے اسی وقت متعین کر دیا تھا کہ ہماری طرف سے اس سے مراد یا یابن یا لامہ بھی ہے ہم نے متعین اسی وقت کر دیا تھا اور اس کے بعد چونکہ ایک دوسرے راوی کے بارے میں بات آ رہی تھی کہ بھی محاربی ہے اور اس راوی پر اعتراض ہے مدلس ہونے کا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا اور یہ ساری چیز کیسٹ کے, کے اندر موجود ہے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اول بات تو یہ ہے کہ جو ہم راوی کہتے ہیں محربی مراد وہ ہونا چاہیے اور اگر یہ مراد نہ بھی ہو عبد الرحمان مراد اگر لے لیا جائے تو تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس پر وہ راوی سکہ ہے بالکل اس کی روایت صحیح ہے اس پر اعتراض آپ کا صرف اتنا تھا کہ وہ مدلس ہے اور اورن کے ساتھ چونکہ روایت کر رہا ہے اس کا میں نے جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے آپ کی کتاب توضیح الکلام مولانا ارشاد الحق اصری کی کتاب توضیح الکلام وہ سامنے پیش کر کے اس کے ذریعے سے میں نے بات متعین کی تھی کہ یہ محاربی اگر مراد لے لیا جائے اور اس پر اعتراض ہو مدلس ہونے کا تو تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری روایت پھر بھی صحیح ہے کیوں یہ ایک اور سند موجود ہے اور اسی عبد الرحمان مہاربی کا مطابع موجود ہے جب مطابع موجود ہے تو اب تدلیس کا اعتراض خود بخود ختم ہو گیا جو ہم نے متعین کیا وہ مراد لیا جائے تب بھی روایت ٹھیک ہے اور اگر اس سے ہٹ کر عبد الرحمان مراد لے لیا جائے تو تب بھی ہماری روایت اپنے مقام پر ٹھیک ہے جب وہ حوالہ آیا اب چونکہ انہوں نے حوالہ دیا ہے کلمی کتاب کا وہ نہ ہمارے پاس موجود تھی نہ آپ کے پاس موجود تھی تو آپ نے وعدہ کیا کہ وہ کلمی کتاب ہم لے کے آئیں گے اس کا فوٹو شیٹ لے کے آئیں گے یہ آپ کا وعدہ تھا یعنی بات تھی اس چیز کی کہ اس محاربی پر تدلیس کا جو اعتراض ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو ایک دوسری سند آپ کی ایک کتاب کے اندر موجود تھی اس کے لیے آپ نے یہ ذمہ اٹھایا کہ اس کلمی کتاب کا ہم صفح لے کے آئیں گے اب ہم تک اب تک آپ کی طرف سے سفا نہیں پہنچا اب آپ فرما رہی ہیں کہ مطبوعہ کتاب سے ہم سفا لائے ہیں بہرل وہ تو ٹھیک ہے سفا آ جاتا ہے اس پہ بات ہو جائے گی بات یہ چل رہی تھی یعنی اصل ہے روایت اس تفسیر کو متعین کرنے کے لیے اور یہ بھیج دیں یہ کاغذ اور تدریس کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے میں نے وہ سند پیش کی چونکہ کتاب آپ کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے آدمی کی تھی اس لیے آپ نے ذمہ اٹھایا جی یہ ہم فوٹو اسٹیٹ لے کے آئیں گے چنانچہ تحریر کے اندر آپ کی تحریر کے اندر یہ بات موجود ہے آپ نے ذمہ اٹھایا, اٹھایا وہ وہی کتاب سے, آپ نہ لائے جہاں سے آپ لائے ہیں وہ تو اب آپ ہمیں دے دیں گے تو بات ہو جائے گی تو بالکل اسی طریقے کے ساتھ بات چلے گی لیکن یہ ضروری ہے کہ کم از کم وقت کا لحاظ رہے ایسا نہ ہو کہ ایک دو منٹ بولو یا ایک چار منٹ بات مختصر طور پہ تاکہ ہوتی جائے آہستہ آہستہ ٹھیک ہے تھوڑا سا پانچ مٹ سہی ہیں ہم ابن عبدالبر صفحہ فلان اعتمہید کی فوٹو کاپی کلمی نسخہ فیصل آباد سے منگوا کر دیں گے یہ آپ کی تحریر تھی جی اس کے بارے میں بھی سن لیں کہ ہم نے فیصل آباد اسی وقت ٹیلی فون کیا تھا اچھا جی انہوں نے کہا کہ کلمی نسخہ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے ہی نہیں اچھا جہاں سے انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ کہیں اور کا حوالہ ہے وہاں سے وہ کتاب انہوں نے دیکھی تھی دی اور اس کا حوالہ نوٹ کیا تھا دی دی اس لیے نسخہ ندارد ہے۔ انہوں نے خود بتایا کہ وہ اب چھپ چکی ہے جب چھپ چکی ہے پھر یہ اعتراض ہی نہیں کہ قلم ہو یا نہ ہو سند وہی ہے جو آپ نے اس کتاب میں پڑھی ہے اس لیے اس پر بحث کرنا تو میں نہیں سمجھتا کوئی فائدہ مند ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تعین کر دیا تھا کہ یہ بن ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بن ہے لیکن آپ کے کہنے سے تعین اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں نے آپ کے منہ سے یہ بات نکلوائی تھی کہ جب تک کہ آپ داود بن ابی ہند کا تذکرہ نہ دکھائیں یہ استاد بنے اس کا آپ نے خود کہا تھا کہ ہم دکھائیں گے داؤد بن ابی ہند اب ہم ہمارا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ دس پندرہ دن جتنے بھی گزر گئے ہیں اس میں آپ نے کتابیں دیکھی تہذیب الکمال بھی دیکھی ہوگی آپ وہاں سے اگر داؤد بن ابی ہند اب دکھا دیتے ہیں پھر بھی تعین ہو جاتا ہے اور ہمارے ذمہ جو آپ نے ڈالا تھا وہ محمد بن آلہ کا ہے اور ہم دکھائیں گے کہ عبد الرحمان بھی یاہیا بھی اور عبد الرحیم بھی یہ سارے کے سارے محاربی ہیں اور ان کے استاد بھی ہیں اور ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ ابن حجر کہتے ہیں محاربی کے نام سے جو مشہور ہیں وہ یا تو عبد الرحمان ہے یا عبدالرحیم ہے یا منیالہ محاربی تو ہے لیکن مشہور مہاربی کے نام سے نہیں تو یہ یعنی ابن حجر بھی بتلا رہے ہیں کہ دو محاربی مشہور ہیں عبد الرحمن اور عبد الرحیم جو آپس میں باپ اور بیٹا ہیں تو اس لیے اگر تو آپ اس کی دلیل دے دیں داؤد بن ابھی اس کا تذکرہ آپ کو مل گیا تو آپ کی یہ سند جو ہے چلے گی اس پر گفتگو ہوگی اس کے مطن پر کہ اس میں کیا تھا وہ روایت کیسی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ و تعالی عنہ نے کس کو منع کیا لوگ آہستہ پڑھ رہے تھے یا اونچی پڑھ رہے تھے اونچی پڑھ رہے تھے تو کس کو منع کیا گیا یہ ساری بحث متن پر چلے گی فی الحال ابھی سنت پر بحث ہے آپ کے پاس اگر دعوت بن ابی ہند کا دیکھیں میں اس طرح آپ پر سوال کرتا ہوں آپ بھی سوال کیا کریں میرا اعتراض آپ پر یہ ہے کہ آپ اس اعتراض کا جواب دیجئے گا کہ دعوت بن ابی ہند کا تذکرہ آپ دکھائیں یا یحییٰ بن یعلاق نے اور میرے ذمہ جو آپ نے لگایا ہے ابو قرآب محمد بن علا وہ میں دکھاتا ہوں کہ یحییٰ بھی ہے عبد الرحمن بھی ہے عبد الرحیم بھی ہے یہ میں دکھاتا ہوں وہ میں فوٹو اسٹیٹ پہ کرا کے لایا ہوں آپ کو بھی میں وہ صفا دے دوں گا تو یہ جو ہے حوالہ میں اپ کو دے رہا ہوں تو اسی پر بات چلائیں داؤد بن ابھی ہند کی کہ داؤد بن ابھی ہند کا تذکرہ اپ دکھائیں گے تو تعین ہوگا صرف اپ کے کہنے سے تعین نہیں ہوگا اور جو ہمارے ذمہ اپ نے لگایا ہے وہ ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ صفا بھی لے لیں یہ بائیں سے پیپر سب سے اخر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم حضرت عبداللہ ابن اللہ تعالی عنہ کہ یہ جو تفسیر ہے یہ میں نے بطور دلیل کے پیش کی تھی اور چونکہ یہ تو اعتراف کر چکے تھے کہ ہماری دلیل قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے بخاری کے اندر بھی موجود نہیں ہے مسلم کے اندر بھی موجود نہیں ہے جس طرح کیسٹوں کے اندر موجود ہے انہوں نے تو خود یہ اعتراف کر لیا تھا میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس تو قرآن پاک کی دلیل نہیں ہے پر ہمارے پاس قرآن پاک کی دلیل موجود ہے چنانچہ اس کے لیے میں نے استدلال کیا آیت کریمہ سے پھر اس کے ساتھ میں نے یہ کہا کہ اب آیت کریمہ کا ماننا ایک یہ ہے کہ آج کا کوئی مولوی کرے ایک یہ ہے کہ سیت کریمہ کا ماننا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد کرے جس نے رسول پاک سے قرآن پاک پڑھا ہے اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ عبداللہ اللہ ابن مسعد رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کا جو مانا کر رہے ہیں وہ مانا کر رہی ہیں استدلال کر رہی ہیں کراط خلفل الامام کے بارے میں جب پیچھے پڑنے والوں نے پڑھا تو ان کو حضرت عبداللہ ابن مسود نے روکا اور روک کر اس آیت کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا اب چونکہ یہ تفسیر ثابت تب ہو سکتی ہے کہ اس کی صنعت صحیح ثابت ہو جائے اس میں سارا چکر آیا اس محربی کا اس مہاربی کے سلسلہ میں اب ثابت ہوں کہ میں نے کرنا ہے دلیل ہماری ہے میں نے کہا کہ اس میں یہ اللہ محاربی موجود ہے اور وہ بالکل قانون حدیث کے مطابق وہ مراد لینا بالکل ٹھیک ہے یا تو وہ اس کے شاگردوں میں نہ ہوتا وہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ بار بار کہتے تھے عبد الرحمان وغیرہ یا دوسروں کا تو میں نے اللہ سبیل تنزل یہ کہا کہ اگر یہ مراد نہ بھی لو عبد الرحمان اگر مراد لے لیا جائے تو تب بھی ہمارے استدلال پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا استدلال پھر بھی بالکل ٹھیک ہے کیوں ٹھیک ہے اس عبد الرحمان پر سکہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سکا نہیں ہے سکہ انہوں نے مانا تھا صرف اعتراض یہ کیا تھا کہ وہ مدلس ہے اس مدلس والا جو جرم ہے اس کا تدلیز کا وہ ختم ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی دوسرا ساتھی مطابق اس کا کوئی شریک مل جائے ساتھ چنانچہ اس کے لیے میں نے یہ سند پیش کی جو یہ تمہید کی ہے ان کی کتاب تو ضیح الکلام سے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اب یہ جب صفہ آئے گا باس اس پر ہوگی جی اب بات تو ہے اس ہمارے استدلال کی اور اس استدلال کو ہم نے کرنا ہے اصول حدیث کے مطابق پہلے مولانا نے خود کہا تھا کہ وہ یہاں پر اصول حدیث کے مطابق بات چلے گی جمہور محدثین کے قوانین کے مطابق بات چلے گی یہاں نہ میرا قانون چل سکتا ہے نہ مول طالب الرحمان صاحب کا قانون چل سکتا ہے میں نے اس اپنے اصول اور قانون کے مطابق ان کے سامنے بات صاف پیش کر دی کہ تدلیس ختم ہو جاتی ہے کیوں کہ یہاں پر اسی داود ابن ابی ہند کا دوسرا شاگرد سلیمان ابن حیان موجود ہے اور یہ سلیمان ابن حیان یہ مطابع ہے چونکہ اس کے چونکہ محاربی کے مطابق ہے لہٰذا وہ تدلیس والا اعتراض ختم ہے اب ہماری صنعت اپنے مقام پر ہمارا استدلال بالکل ٹھیک ہے یا, یا ابن یا مراد لو تب بھی ہمارا استدلال ٹھیک ہے اور اگر یہ مراد لیا جائے محربی عبد الرحمان تو تب بھی ہمارا استدلال اپنے مقام پر ٹھیک ہے اور اصول حدیث کے مطابق قانون یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ راوی ہے اس سے یہ دوسرا ایک روایت کرتا ہے قانون یہ ہوتا ہے کہ استاد اور شاگرد کے اندر ہم اثر ہونا ضروری ہوتا ہے معاشرت ضروری ہوتی ہے معاشرت یعنی ہم زمانہ ہوں ہم اثر ہوں اگر استاد کی زندگی کے اندر یہ موجود تھا اور اس کی اتنی عمر موجود تھی کہ اس کے اندر تمیز عقل وغیرہ کی بات تھی تو یہ جو روایت اس کے نام سے بیان کرے گا اصول حدیث کے مطابق وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے اس قانون کے مطابق محاربی وہ ہو تب بھی روایت بالکل درست ہے محاربی یہ ہو تب بھی روایت بالکل درست ہے اور اصول حدیث کے مطابق بات اب اسی پہ جس طرح فرمایا ہے انہوں نے طالب و رمان صاحب نے اسی پہ چلے گی اصول حدیث کے مطابق مولوی طالب الرحمان صاحب کرے اعتراض میں دوں گا جواب یہاں کرے گا پہلے قرآن والے ہند کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا داؤد بن ہند ابھی ہند ان کو ملا ہی نہیں 15 دن ہو گئے ہیں تلاش تو کیا ہوگا نہیں ملا اس لیے اگر مل گیا ہے تو ہم پھر موقع دیتے ہیں کہ آپ دکھائیں کے استادوں میں اگر نہیں دکھا سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی یہ سند جو ہے پہلی گئی آپ نے دوسرا راوی یا آپ نے جو دوسرا راوی پیش کیا بن <Dasnall> مہاربی کا جو تعین آپ نے کیا ہے اس کے لیے آپ نے ایک اور راوی کیا ہے اس پر پر بحث ہوگی پہلی جو ہے ہے کی ختم ہو گئی ہے اس پر آپ اس کے میں بن ابی ہند نہیں دکھا سکے اور اگر دکھا سکتے ہیں میں ایک پھر موقع آپ کو دیتا ہوں کہ داؤد بن ابھی ہند جیسے آپ نے کہا تھا کہ یا بن یالا کا تعین تب ہوگا جب ان کے استادوں میں دکھائیں گے داؤد بن ابی ہند وہ ابھی تک آپ نے نہیں بھیجا اور نہ شاید آپ کو مل سکے اس لیے اب دوسری صنعت پر بحث ہوگی لیکن آپ نے کچھ باتیں کی ہیں جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ یہ باتیں ابھی نہ چھیڑے پہلے اس کی صنعت پر گفتگو کر لیں یہ کہنا آپ کا کہ بخاری اور مسلم میں انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ہماری دلیل نہیں یہ میں نے نہیں کہا آپ نے غلط بیانی کی اس لیے کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بخاری اور مسلم میں مقتدی کا تذکرہ ہو صورت فاتحہ کا تذکرہ ہو فاتحہ پڑھنے کا حکم ہو اس طرح صراحت کے ساتھ بخاری اور مسلم میں موجود نہیں اور آپ نے کوشش کی آپ بھی نہ نکال سکے اذا کرا فنستو وغیرہ روایات پڑھی لیکن میں نے کہا کہ اس میں فاتحہ کا لفظ ہو کیونکہ مناظرے کا موضوع فاتحہ خلف امام ہے قرأ خلف امام نہیں ہے موضوع جو ہے پابند کرتا ہے آپ کو ان چیزوں کا اس لیے عام روایات ہماری موجود ہیں بخاری میں بھی عام روایات مسلم میں بھی موجود ہیں اور جس طرح قرآن سے استدلال آپ کر رہے ہیں ہمارے پاس بھی استدلال موجود ہے جو آپ کے گھر کے افراد نے مانا ہم پیوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ اس سے صورت فاتحہ کراط جو ہے اس کے پڑھنے کا حکم بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقتدی کو بھی یہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دے رہی ہے کرنے کا حکم دے رہی ہے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے اللہ کی قسم یہ سو فیصد غلط ہے قرآن کی دلیل دکھا دیں اب فاتحہ کا ذکر ہو پڑھنے نہ پڑھنے کا حکم ہو مقتدی کا تذکرہ ہو اللہ کی قسم ابھی شکست لکھ دیں گے اٹھ کر چلے جائیں گے قرآن سے دکھائیں قرآن سے آپ کت ان نہیں دکھا سکتے چاہے ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ کوشش کر لیں قرآن میں آپ کی دلیل نہیں کہاں دلیل ملے گی کہ, دلیل کہ دلیل قرآن دلیل. کی تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی ہے قرآن کی تفسیر میں ملے گی تفسیر میں قرآن میں نہیں قرآن میں اگر صراحت موجود ہو پھر تو صحیح ہے اور آپ یہ صراحت نکال نہیں سکتے عبداللہ بن مسعود کی تفسیر آپ نے پیش کی اور عبداللہ بن مسعود کی تفسیر میں ہم نے آپ کو پکڑ لیا آپ نے یہ سند جو بیان کی ہے اس کی سند میں محاربی پہلا ہے جس کا تعین نہیں کر سکتے ابھی داود بن ابی ہند پر ہماری جرا باقی ہے وہ ہم نے ابھی کرنی ہے یہ بھی کام تھوڑ کر سن لیں آپ نے دوسرا راوی پیش کیا دوسری سند پیش آپ دوسری سند کو لے لیں دوسری سند میں ابد دوسری سند میں ابد بن سفیان ہے احمد بن دوہم ہے ابراہیم بن حماد بن اسحاق ہے اسماعیل بن اسحاق ہے علی بن مدینی ہے سلیمان بن حیان الہمر ہے دعود بن ابھی ہند ہے ان راویوں کے بارے میں آپ کو بتلانا پڑے گا سب سے پہلے میں آپ پر یہ اتراز کرتا ہوں کہ احمد بن دہیم کے بارے میں بتلائیے <تصفح> کہ کون تھا یہ اگر آپ اس سند میں سے احمد بن دوہم کے بارے میں بتلائیں گے تو باقی راویوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ بتلائیے کہ باقی راویوں کے حالات کہاں ہے وہ کیسے ہیں ان کا استادی اور شاگردی کا سلسلہ باقی ہے آج مولانا سیدا حصہ ہو کریں گے اور انشاءاللہ خدا سے ہٹ کر آج انہیں ہم نے یا اپنے سامنے بھی سجدہ ریز کرنا ان شاء اللہ لذیذ ان انشاءاللہ انشاءاللہ لذیذ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے ہی نہیں کہا تھا یہ کون بولا ہے بھائی؟ کہا گیا تمہارا بولے تو آپ نوانی صاحب اعتراض کر کے بتائیں کوئی اور آدمی نہ بولے کسی نے اگر بولے یہ میرا ٹائم اب شروع ہوگا شروع ہو گیٹ کو بند رکھے نا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج مولانا طالب الرحمان اور پچھتا سب کچھ ان شاء اللہ کچھ اور اور کہیں گے اس دن انہوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ قرآن پاک میں بخاری میں مسلم میں دلیل نہیں ہے اور پھر میں نے اعتراض کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم حق ماننے والے ہیں ہم نے اس لیے مانا ہے اس دن تھا کہ بخاری میں ان کی دلیل نہیں مسلم میں ان کی دلیل نہیں قرآن میں ان کی دلیل نہیں یہ حق تھا آج خود اس کو حق بنا رہی ہے. اور مجھے کہہ رہے ہیں سو فیصد غلط ہے اب اس کے سو فیصد کہنے کا کیا اعتبار ہوا اس کے سو فیصد کہنے کا کیا اعتبار ہوا اس دن کہتا تھا قرآن میں غیر مقدوں کی دلیل نہیں بخاری میں نہیں مسلم میں نہیں یہ کہتا تھا حق ہے آج حق گیا اب نا حق بن گیا اب زد آتی ہے تو اسی طرح ہوا کرتا اور پھر انہوں نے کہا وہ میں نے کہا تھا کہ فاتحہ کی صراحت نہیں ہے نہ بخاری میں نہ مسلم میں حالانکہ وہاں میں نے اس وقت بتایا تھا کہ سے کے اندر فاتحہ کی صراحت ہے فاتحہ کی صراحت مکھ تدی کا ذکر ہے حکم ہے رسول پاک کا مقتدی کا ذکر ہے فاتحہ کا ذکر ہے اور مقتدی کو خطاب ہے کہ تم چپ رہو تمہیں پڑھنے کی اجازت ہے نہیں اگر ان کے اندر حدیث کو ماننے کا ایک ذرا بھی جذبہ ہوتا تو یہ اپنی ضد کو چھوڑتے کر پیغمبر کی بات کے سامنے سرے تسلیم خم کر لیتے لیکن یہ لوگ کب ہیں اس طرح کرنے والے بات اب آ رہی تھی مہاربی کی میں یہی کہہ رہا چکا ہوں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا استدلال کس سے ہے یہ ابن جریر کی روایت سے ابن جریر کی جو روایت ہے اس میں محاربی پر جو ان کا اعتراض ہے تدلیس کا ان کا جو اعتراض ہے تدلیس کا اس تدلیس کو دور کرنے کے لیے یہ میں نے تمہید کا حوالہ پیش کیا ہے کہ یہاں اس کا مطابق موجود ہے مطابے میرا وہ استدلال نہیں اس سنت سے میرا استدلال نہیں میرا استدلال قائم ہے ابن جریر تفسیر ابن جریر سے اور بات میں نے صاف کہی تھی یہ دلیل ہے قرآن کی تفسیر کس کی ہوتی ہے تفسیر کوئی عام کسی کتاب کیلئے تفسیر کسی قرآن کی اور سمجھایا یہ تھا کہ ایک ہے قرآن کا معنی آج مولوی طالب و رحمان کرتا ہے ایک مانا وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد کرتا ہے اب نبی پاک کے شاگرد نے قرآن پڑھا ہے نبی پاک سے جو مانا وہ کر رہا ہے گویا کہ وہ مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گویا کہ رسول پاک فرما رہی ہیں کہ وَعِذَا قُرِ الْقُرْآنُ لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس میں خطاب ہے مختلف اور صاف فرمایا جا رہا ہے کہ مکتدیوں تم چپ رہو تمہیں پڑھنے کی جان نہیں صاف لفظ یہاں پر موجود ہے کما آماراکم اللہ کما آماراکم اللہ اور وہاں پہ یہ باتاتے ہیں بے شک کہ وہاں عبداللہ علی مسعود نے بتایا ہو کہ یہ کما آماراکم اللہ یہ اللہ میں جو تمہیں حکم دیا ہے یہ فاتحہ کی اللہ علاوہ کے لئے فاتحہ کی اللہ والا کے لیے ہے یہ ثابت کر دے مولوی طالب الرحمان یہاں اس تفسیر کے اندر میں اس کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن وہاں پر جو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وہ صاف فرمایا کما امرکم اللہ جیسے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے مقتدیوں کو مقتدیوں تمہیں ایمان کے پیچھے پٹ چپ رہنے کا فان سے تو تم چپ رہو تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں یہ تفسیر ابن جریر صفا 110 یا جلد تھی اس کی نو no. صاف لفظ تھا پیچھے کیا آما کیا انہوں, انہوں, انہوں نے پیچھے پڑا تھا عبداللہ اللہ ابن مسود فرماتے اور خدا کی بات تم رول گئے ہو تمہیں ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی وہ اللہ پاک تمہیں کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک تمہیں کہہ رہا ہے مقتدیو تم چپ ہو جاؤ اللہ کے قرآن کا فیصلہ بھی ہمارے حق میں صاف فیصلہ قرآن پاک کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے مطابق صنعت پر اعتراض کرنا ہے مولوی صاحب اصول حدیث کے مطابق کیا اعتراض جواب لے انشاءاللہ محاربی اللہ میں نے متعین کر دیا دوسرا ہو اس کے لیے میں نے ساہ بتا دیا یہ میری یہ سند مستدل نہیں مستدل میری یہ سند ہے وہ صرف میں نے پیش کیا تھا تدلیس کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے کہ یہ مدلس نہیں ہے کیوں یہ مدلس روایت جو کر رہا ہے دعوود ابن ابی ہن سے اب جب تدلیس والے کا مطابع آ گیا یہ یہاں کچھ رکھیں نہیں اس طرح مار دیئے کریں تھا کہ محمد ہو و نسلی علیہ رسول ہم تو چاہتے ہیں بڑے پیار و محبت سے گفتگو ہو تلخی نہ آئے باتنے اب حضرت صاحب کہتے ہیں کہ ہم سجدہ کروائیں گے ارے ہم نے سجدہ کسی کو نہیں کیا اللہ کے سامنے یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی دیوبندیوں کی پیشانی ہم نے ہر جگہ پر جھکتی دیکھی ہے اس لیے ہم نے دیوبندیت لکھی ہے ہم یہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہتے اس لیے آپ نے چھیڑا اس کا جواب اتنا مختصر دے دیا آئندہ احتیاط کریں ہم بھی یہ گفتگو نہیں کریں گے کہتے ہیں اب یہ پہلے کہتے تھے کہ ہماری دلیل نہیں ہے بخاری اور مسلم میں کہتے ہیں ہم حق کو ماننے والے ہیں آج یہ کہتے ہیں کہ موجود ہے اب حق کو نہیں مانتے حضرت صاحب میں نے اس دن بھی کہا تھا بخاری اور مسلم میں اور آج بھی کہتا ہوں بخاری اور مسلم میں سراہب کے ساتھ بخاری اور مسلم میں صورت فاتحہ کا تذکرہ مقتدی کا تذکرہ پڑھنے کا حکم صرحب کے ساتھ موجود نہیں عام حدیث موجود ہے لا صلیٰ تعالی ملم یکرب فاتح کتاب جو شخص صورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی یہ سب کے لیے ہے اس سے یہ عام ہے اور اس سے استدلال صحیح ہے امام بخاری نے بھی کیا ہے ہم نے کہا تھا بحث کو مختصر کریں اور بہتر یہ ہے کہ خاص دلیل آپ دیں خاص ہم دیں گے عام دلیلیں جو آپ آپ نے دی ہیں ہم بھی بے شمار دے سکتے تھے لیکن آپ پابند نہ ہوئے اس فاتحہ خلف الامام کے موضوع کے اور آپ کہہ گئے ادھر ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا آپ نہ مانے اب بھی آپ رکے رہے خاص دلیل آپ دیں خاص ہم دیں گے عام دلیل بخاری اور مسلم میں اس وقت بھی موجود تھی اب بھی موجود ہے مقتدی کے بارے میں حکم جی دکھایا تھا, کا تذکرہ تھا ایک سنت میں, میں دکھائے کہیں مطلب کا اینٹ کہی کہیں کا روڑا بھان بتی نے کنبا جوڑا ایسا معاملہ نہ ہو ایک حدیث میں دکھا دیں جس طرح ہم نے ایک حدیث میں دکھایا تھا آپ نے کہا کہ میں نے متابے دکھایا ہے تو حضرت صاحب کیا اس آدمی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سنعت گھڑی ہے تم مجہور ہو اس کی جہالت دور کرے وہ کیسا تھا اس کے بارے میں آپ کے ذمے ہے احمد بن دوڑ کے آپ کو دی اور آپ نے وہ پیش کر دی اور کہہ دیا میرا مطابق موجود ہے حضرت یہ پوری سند ہی بیکار ہے دوسرا دعوت بن نبی ہند پر ہمارا اطراز ہے کہ یہ سکہ ہونے کے باوجود کسیر الاستراب ہے تحذیب تحذیب جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو پانچ اس لئے دعوت بن نبی ہند کے بارے میں بھی آپ اطلائیے گا باقی آپ نے جو عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث پیش کی اس میں آپ نے پڑھا فَسَّمِعَ النَّاسِ يَقْر لوگوں کو سنا کہ امام کے ساتھ پڑھ رہے تھے ہم بھی کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ نہ پڑھو تب عبداللہ بن مسعود نے کیسے ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ اونچا پڑھو عبداللہ بن مسعود نے ان کو اونچا پڑھنے سے روکا ہے یہ دکھائیں آپ کو کہ ہو یا جاری حالت میں روکا ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے ان کو اونچا پڑھتے ہوئے سنا اور پھر سن کر یہ کہا کہ تمہیں ابھی عقل نہیں آئی اس لیے تم یہ جو ایت اتری ہے یہ اس کے بارے میں ہے اس کی سند پہلے صحیح ثابت کریں جو اعتراض ہے پھر یہ جہرن کے بارے میں ہے سررن کے بارے میں نہیں پھر تیسری بات یہ کہ اذا قران جو اپ پڑھتے ہیں اپ صلا پڑھنے کے قائل ہیں آپ بتائیے اپ تکبیرات جو ہے عید کی وہ پڑھنے کے قائل ہیں امام قراءت کر رہا ہو مبتدی صلا پڑھ سکتا ہے لیکن فاتحہ نہیں پڑھ سکتا آپ کو دشمنی فاتحہ سے آپ نے فاتحہ کی کئی جگہ پر تزلیل کی ہے آپ کو دشمنی فاتحہ سے ہے اگر پڑھ سکتے ہیں آپ بعد میں اعتراض کریں میرا ٹائم آؤٹ یہ الفاظ آپ نہ کہیں جیسے نے کیا کہ سجدے والی بات نہ کریں تو یہ بھی جو آپ نے کیا تھا اعتراض اس کا میں ایک اعتراض تو میں نے بھی کرنا ہے نا آپ اس وقت اپنے مناظر کو روکتے یہ مجھ کو روک دیتے آپ نے نہ روکا پھر ہم نے کہا جس طرح آپ نے سجدے والی بات کی ہم اگر ثابت نہ کر سکے کہ آپ نے فاتحہ کی ہاں تو دلاغ دلاغ دلاغ ہم بھی دلاغ اگر دلاغ یہ نہ ثابت کر سکیں کہ آپ نے فاتحہ کی تصدیل کی تو اللہ کی قسم منہ مانگا انعام دیں گے ہم فاتحہ کی تصدیل ہم ثابت کریں گے